بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب العالمین للہ والسلام و سید البیا اب المرسلین محترم السلام علیکم آپ کا میزبان سحمد احمد صاری آپ کے پسندیدہ پروگرام سہری ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر روز صبح دو بجے سے سہر سہر تک اور دیکھ رہے ہیں یکم رمضان المبارک تک سے ان شاء رمضان المبارک تک دیکھ سکیں گے آج پاکستان کے ساتھ ساتھ کئی دیگر ممالک میں تین رمضان المبارک ہے تیسرا روزہ آج رکھا جا رہا ہے اور اس تین رمضان المبارک کو نسبتیں حاصل ہیں جگر گرگوشہ رسول خاتون جنت رسول کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمت الظہرا رضی اللہ تعالی آج, آج ہم اس ہستی کو سلام پیش کریں گے انہیں خراج عقیدت پیش کریں گے اپنی محبتوں اور عقیدتوں خراج پیش کریں گے تحسین کا خراج پیش کریں گے اس کہ جو, کہ جو خاتون جنت ہے جنت میں عورتوں کی ملکہ ہے وہ جو حسنین کی والدہ ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ ہے ہستی کو جو رسول کی شہزادی ہے اس ہستی کو کہ جس نے عورت کا تصور تبدیل کر کے رکھ دیا وہی نتنا تھا جب زمانہ جاہلیت میں آقار سلاط السلام ابھی تشریف نہیں لائے تھے وہی دور تھا جب آقار سلاط السلام کی بے ست مبنی ہوئی, ہوئی تھی بچیاں پیدا ہوتی انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا زندہ دفن کر دیا جاتا تھا پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر سیدہ فاطمت رضی اللہ تعالی عنہ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ آتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ آپ کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے عورت کا تصور تبدیل کر کے رکھ دیا عورت ایسی بھی ہو سکتی ہے عورت وہ جس کے گوش میں جنم لن لیا اور پھر جس نے تربیتیں پائیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی ہستی ہوگی آج ہم انہیں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کریں گے آج آپ ضرور شامل ہو جائیے اور اس دن کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیے جو حضرت فاطمہ وظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبتوں سے جو آج انوار و تجلیات کی بارشیں آج کے دن پر ہو رہی ہیں آج کی نسبتوں کے حوالے سے ہو رہی ہیں ان سے محروم نہ رہیں بلکہ سمیٹ لیجیے ان رحمتوں کو ان برکتوں کو اپنے دامن میں اور آج ان ہم اس ہستی کے کو سلام پیش کر کے خراج عقیدت پیش کر کے ان سے ایک ناطا جوڑنے کی کوشش کر کے ہم چاہیں گے کہ ہم ان سے ان کی سیرت مبارکہ سے کچھ سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں وہ شامل کریں آج ہمارے ساتھ جو پینل میں مستقل ممبر تشریفہ ہیں ہمارے مہمان الحمد للہ پوری دنیا میں لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں انہیں پسند کرتے ہیں ان کی گفتگو کو پسند کرتے ہیں ان کے انداز کو پسند کرتے ہیں اور ان کی گفتگو میں ایک تبدیلی کی مہک محسوس کیا کرتے ہیں اپنے اندر اپنے قلوب میں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی ایک اور بہت جانی پہچانی محبوب مرغوب شخصیت ہر دل عزیز شخصیت بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک نوجوان کم عمر لیکن پرعزم صناخواہ بہت کم عرصے میں اس نوجوان صناخواں نے پوری دنیا میں آقالیہ سلاط السلام کی سدا اور توصیف کو اپنا حوالہ اور پہچان بنایا اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ نوجوان آیا اور چھا گیا تو یہ بے جانا ہوگا حافظ و مصطفیٰ قاتری السلام علیکم آپ تینوں احباب کا بہت محمد شکریہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی ہے آغاز ہمدے باری تعلی سے اور یہ شرف اور یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں حافظ غلام مصطفیٰ قاتری میرا مالک اللہ ہے میرا مالک اللہ ہے اللہ اللہ اللہ اللہ لا لو ل پر احمد کرتا ہے میرا مالک اللہ ہے وہ سے روزی دیتا اللہ ہے میرا مالک اللہ نازوک نازوک کلو پے شب نم شب نم شب نام شب نام اتری بھول مہک کے کہتا ہے میرا مالک اللہ ارے ان شاء اللہ ناظرین جس طرح میں نے آغاز میں اعلان کیا کہ آج ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں رسول کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمت الظہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ سوال کیجئے خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں یہ ایوان آپ کے لیے ہے کوئی سوال وہ الجھن جو آپ کے ذہن کو پریشان کرتی ہے ہم اسے سلجھانے کے لیے یہاں پر مفتیان کرام تشی فرما ہے وہ مسئلہ جو آپ کے ذہن کو پریشان کرتا ہے اس یقین کے ساتھ آپ بھیجا کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ انشاءاللہ مفتیان اللہ کراب کے پاس پہنچے گا تو مسئلہ نہیں رہے گا بلکہ خود حل بن جائے گا عضرت حضرت سعیدہ فاطمت الظہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم ہے ہم بات ان کی ولادت سے شروع کرتے ہیں کب اور کس سن میں ولادت کو کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سن ولادت میں اختلاف ہے تاریخ ولادت میں مدارج النبوت میں تین قول اس میں لکھے ہیں اور علامہ ابن جوزین نے جس قول کو اختیار کیا اسی کو مختار قول رکھا ہے اچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پانچ, ما, پانچ سال پہلے یہ آپ کی ولادت ہوئی تھی ٹھیک تو اور آپ سیدہ خدرت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی ہیں اور آپ سب سے آخری صاحبزادیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سے پہلے تین مزید صاحبزادیاں تھیں تو آپ اعلان نبوت سے تقریباً پانچ سال پہلے پیدا پہ ہوئی صحیح آپ فرمائیے گا کہ نام کس نے رکھا اور اس کی وجہ کیا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ترسیم صاحب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام خود نبی کریم علیہ السلام صدق. نے رکھا اور فاطمہ کا مانا ہوتا ہے جدا ہونا ایک آپ کا لقب ہے بطول اس طرح اور بہت سارے القابات ہیں جو آپ کی مختلف خصوصیات پہ دلالت کرتے ہیں مطلب زہرا بھی ہے ساجدہ بھی ہے عابیدہ بھی ہے طاہرہ بھی ہے فاطمہ کا مطلب جدا ہونا خود اس پہ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم سے دور ہے الگ ہیں کیا یہی معنی اس سے ملتا جلتا بطول کا بھی ہے قرآن کی میں یہ لفظ استعمال ہوا بتل تب تیلا حضور سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ہر ایک سے کٹ کے میرا ہو کر رہ جا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ سیرت مبارکہ کا خاصہ تھا کہ حضرت فاطمہ ہر باطل سے کٹ کے ہر چیز سے کٹ کے وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اور دیگر جو گھر کے کام کاج ہیں ان میں رہتی تھیں ٹھیک اب مفی سب دیکھتے ہیں اس دور میں القاب اور خطابات کا بہت زیادہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے بہت سے صحابہ کرام کے بھی بہت سے خطابات اور القابات اور کنیتیں ہوا کرتی تھی اور اسے پکارا جاتا تھا تو اتنے الخابات کا کیا مقصد ہوا کرتا تھا دیکھو سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ لقب دینے والا کون ہے اور کس کو دیا جا رہا ہے اگر دینے والی ذات انتہائی محتاط ہیں متقی ہیں پرہذگار ہیں اور استعمال زبان میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتی ہیں اور اس کے باوجود کثرت القابات بھی پائے جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو یہ لقب دیا جا رہا ہے وہ شخصیت بہت ہی کامل اور جامع ہے ٹھیک کیونکہ آپ عوام سے تو کچھ تعریفی جملے اپنی شخصیت کے مختلف پہلوؤں سے متعلق جمع کر سکتے ہیں لیکن کامل شخصیت کی زبان سے اسی وقت نکلے گا جب وہ آپ کے کمال کو محسوس کرے گا صحیح. آپ کے کمال کا اعتراف کرے گا اور اس کے قلب آپ کے کمال کو تسلیم کر لے گا صحیح. تو سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کثیر القابات ہیں جو مختلف حوالوں سے آپ کو حاصل ہوئے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چونکہ وہ نبی کریم کی طرف سے افحاب رسول کی طرف سے اور اس امت کے بڑے بڑے علماء فقہ اور اولیاء نظام کی طرف سے آپ کو دیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شخصیت انتہائی جامع اور کامل ہے کیونکہ کثرت القابات کثرت فضیلت پر غلالت کرتی ہے جیسے اب آپ نے ماشاءاللہ ان کا تعارف کرایا اور آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ یہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ کثیر لوگ سن بھی رہے ہیں اور آپ مختلف پہلووں سے کسی کے جب تعارف کرواتے ہیں تو سننے والا بھی امپریس ہوتا ہے متاثر ہوتا ہے تو اس طریقے سے کثرت القابات کسی کے لیے کثیر کسی، تاریخی جملے اس شخصیت کے لیے انتہائی موثر بھی ہوتے ہیں اور اس کی جامعیت کو بھی بیان ہیں اور پھر لوگوں کے خلوب میں بھی اس کی محبت پیدا ہوتی ہے بالکل بڑھتی, بڑھتی ہے اور جب آدمی اس مسئلہ یہ ہے کہ جو لقب ہوتا ہے وہ اپنے اندر بہت سارے معانی پنہا رکھتا ہے ہم اصل کسی کو بولتے ہیں نظام الدین کسی کو بولتے ہیں معین الدین جیسے بزرگوں کے القابات تھے تو ان کو کیوں ایسا کہا گیا جس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہوتی ہے پوری لاجک ہوتی ہے, ایک لوجک ہوتی ہے، تو ذہن کام کر رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو القابات دیے گئے جیسے مفتی صاحب نے شاد فرمایا ساجدہ طاہرہ بطول اور خود بے فاطمہ نام جا. یہ تمام جو ہے ان معنی کو ملحوظ رکھ کے کہے گئے جو ان مفہومات کو یا ان خصوصیات کو جو آپ کی ذات میں موجود ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ذات انتہائی کامل و اکمل اور بہت ساری ہاتھوں خوبیوں کی جانب ہے مفتی صاحب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اب بچہ پیدا ہو جائے یا بچی پیدا ہو جائے تو بہت خوشی ہوتی ہے اور نام رکھنے کے لیے کتابیں ڈھونڈی جاتی ہیں اب تو پوری پوری کتابیں آ گئی ہم کیا ایسا نہ کریں کہ ان ہستیوں کے ناموں پر اگر نام رکھیں تو اس کے کچھ اثرات شخصیت پر آپ دیکھتے ہیں اس حوالے سے میں بات کروں گا ایک کال سوقفہ وقفے سوقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم دسلیم ساوری کے ساتھ اس پروگرام کو آپ کے لیے پیش کر رہا ہے ماسٹر پینٹس کی جانب سے کیو ٹی وی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں یاسمین بات کر رہی ہوں سے جی فرمائیے بہن بینک میں تقسیم پیش کرتی ہوں ہر ساتھ اور ساتھ ہی میرا یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم بیٹیاں تھیں میرے بھی دو بیٹیاں ہیں لیکن سارے کہتے ہیں کہ بیٹا ہونا چاہیے <تصفح> مجھے بس یہ پوچھنا ہے کیا بیٹا ضروری ہے بیٹیوں سے نہیں ہراست چل سکتی ہے بیٹیوں سے نہیں نام ہو سکتا بہت اچھی بات میں آپ نے کی بہت اچھی بات کی بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہے السلام علیکم السلام علیکم لائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب سوال کیا یہ بات ہمارے معاشرے میں بہت پائی جاتی ہے مطلب بیٹا نہیں ہے بیٹا نہیں ہے بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں بیٹا ہونا بھی اولاد نرینا ہونا بھی ٹھیک ہے بڑھاپے میں سہارا ہے لیکن اللہ تبارک تعالی جن گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس کی کتنی برکت اور رحمت عطا فرماتا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے ہم جس موضوع پہ بات اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ وسلام نے کس قدر بیٹیوں کو عورتوں کو اہمیت دی صحیح تین بیٹیوں کے حوالے سے تین بیٹیوں کی کفالت کے حوالے سے بھی تو سوال کچھ سوال کلام کلامرز کروں گا کہ جیسے آپ کے جملہ بہت نفیس جملہ مجھے لگا تھا کہ بی, بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت نے عورت کے تصور کو بدل کر رکھ دیا ہے آپ سے پہلے زمانے جہلیت تھا اس میں عورت کو واقعی بوجھ تصور کیا جاتا تھا جا. اور وہی جاہلانہ تصور بہن کے سوال سے ظاہر ہوا ہے کہ لوگ جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو قرآن کی آیات کا مفہوم ہے کہ باپ جو تھا وہ منہ چھپا کر لوگوں سے تھا اور اس کے چہرے پہ غیظ و غذب کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے اور بیٹے کو فوقیت دیا کرتے تھے اس کا انکار نہیں ہے کہ بیٹا قرآن کی روح سے بیٹی پر فوقیت رکھتا ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن کیا بیٹا اگر نہیں ہے تو بیٹی کوئی بیکار چیز ہے بیٹی کوئی شرم کا باعث یا ہے. شرم کا باعث ہے یا کوئی معذ اللہ آر کا باعث ہے. ایسا نہیں ہے بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے شاد فرمایا کہ جس کی تین بیٹیاں ہوں گی وہ جنت میں بل... اور اس کے ان کی تربیت کرے اچھے انداز سے ان کو پالے پوسے ان کو جوان کر دے تو میرے ساتھ جنت میں بالکل ایسا ہوگا سرکار نے فرمائے جیسے دو انگلیاں تو کسی نے پوچھا اگر کسی کی دو بیٹیاں ہوں تو فرمایا ان کے لیے بھی یہ مرتبہ ہے پھر کسی نے پوچھا اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو فرمایا اس کے لیے بھی یہ انعام ہے تو اس لیے بیٹی کوئی بری چیز نہیں ہوتی ہے پھر ہمارے یہ بھی ایک جہلانہ تصور ذمہ میں ایس دیتا ہوں کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کی نسبت کر دیتے ہیں عورت کی طرف بیٹا پیدا ہوتا ہے تو شوہر کا کمال ہے یہ تقسیم کیسے کر لی اسے بھی پھر عورت کا کمال آپ کرار دیجیے نا پھر یہ کہ ماں کے کوئی ہاتھ میں تو یہ نظام نہیں دے دی دیا گیا کہ وہ بیٹیاں پیدا کرے بیٹا پیدا, پیدا کرے تو یہ بالکل غلط قسم کا الزام غلط قسم کا ایک ٹارچر کرنا ایک ٹینشن میں مبتلا کرنا اور غلط قسم کے ایک عورت سے مطالبہ ہے کہ تم بیٹی پیدا کرتے چلے جا رہی ہو یہ غلط خیال ہے میں بحث جی سے تھوڑی جی سی ہٹ جائے گی لیکن میں ضمن یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں ہم نے کئی بار منفی صاحب نائٹ ٹائم میں بھی یہ بات کہی کہ وہ زمانہ جاہلیت کی وہ تمام چیزیں جو بالکل سامنے نظر آتی تھیں اور بالکل عیاں تھیں ہمارے اندر بھی یہاں پر بھی اس انداز میں کسی طور پر وہ زمانہ جاہلیت کسی انداز میں باقی ہے تو انقلاب جو آیا تھا اس کے اثرات کو کیسے دیکھ رہے ہیں پھر آپ دیکھیں جاہلیت کا جو دور ہم کہتے ہیں وہ کس حساب سے جاہلیت کا دور کاؤنٹ کرتے ہیں کیا اس حساب سے کہ اس وقت علم اور تعلیم کا فقدان تھا یہ غلط ہے نہیں ایسا نہیں تھا بالکل نہیں وہ جہالت کیا تھی کہ ان کے اندر غلط ویلیوز رائج ہو گئی تھی اور انہی اقدار کو نبی پاک علیہ السلام نے تبدیل فرمایا کہ یہ جو طریقہ ہے عورتوں کے حوالے سے جو رویہ ہے ان کے ساتھ جو زیادتی ہے یعنی ایسے ایسے معاشرے تھے جن میں باقاعدہ یہ عورتوں کے متعلق بحث ہوتی تھی کہ عورت جو ہے وہ مال ہے انسان ہے نہیں ہے یہ تک باتیں پیدا ہوتی تھی یہ تو نبی پاک علیہ السلام کا کرم ہے پوری انسانیت پر خصوصاً عورتوں پر کہ آپ نے حقیقتاً عورتوں کا مقام مرتبہ یہ بیان فرمایا کہ کیا مقام اور مرتبہ ہے اب آج دنیا کتنی بھی کوالیفائی ہو جائے کتنا ہی تعلیمی اور ترقی یافتہ دور ہو ही. لیکن اس کے باوجود انسانیت کا احترام بالخصوص عورتوں کا احترام اور یہ جو مثبت قدرے ہیں انسانیت کی یہ نہ پائے جائیں گے تو وہ ساری تعلیم کس کام کی صحیح, صحیح. صحیح. انقلاب پیدا اسی وقت ہوگا کہ جب ہر گھر میں سوچ میں تبدیلی پیدا ہوگی خلاف فرد کی ذہنی تبدیلی سے یہ شروع ہوتا ہے صحیح. ہر گھر میں اگر یہ نظام رائج ہونا شروع ہو جائے کہ بیٹی کو بوجھ نہ سمجھے اس کو آر محسوس نہ کریں جس طرح کے بیٹے کی پیدائش پہ خوشی منائی جاتی ہے हुم. میں تو عرض کرتا ہوں کہ بیٹی کی پیدائش پر ڈبل خوشی ہونی چاہیے صحیح. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ فرمانے کے جب تم تحفہ لے کر آؤ تو سب سے پہلے دینے میں بیٹی سے ابتدا کرو کیا بات اور ایک روایت میں آپ مار مار نے ساتھ فرمایا کہ بیٹی کو بیٹے سے دو گنا عطا کرو हुم. ایک روایت میں یہ بھی ساتھ فرمایا کہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ بچیوں کو وراثت سے معروم مت کرو صحیح. کیسی نفیس سوچ نبی کریم نے دی اور ہم یہ آگے انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی بیٹی کے ساتھ رویہ تھا हم. یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا اس لیے انقلاب اسی طرح پیدا ہوگا کہ ہر گھر میں ایک انقلابی سوچ پیدا ہو جائے میں نے بہت سے گریجویٹس کو دیکھا ہے جب وراثت کا معاملہ آتا ہے تو بہن کا نام بیٹی کا نام ہی نکال دیتے ہیں کہ ہے ہی نہیں جی ہاں مطلب اتنی دنیا سے محبت ہو گئی دنیا سے بس یہ تصور ہوتا ہے کہ ہمارا یہ مال دوسرے کے پاس چلا جائے گا جے کیونکہ یہ لڑکی کہیں اور جائے گی دوسرے کے پاس چلا جائے گا تو مال کی محبت اصل میں اس گناہ کبیرہ کے ارتقاب کا سبب بن جاتی ہے پھر بعض اوقات یہ کہہ دیتے ہیں جمنانی بنی بات آپ نے کی تو میں اب عثت کر دیتا ہوں کہ ہم نے بجہز میں جہیز میں سب کچھ دے دیا ہے وہ اس کو جہیز کو وراثت میں کاؤنٹ کر لیتے ہیں حالانکہ وراثت تو بنتی ہی اس وقت ہے جب مورس یعنی جس کا ترکہ ہوگا اس کا انتقال ہوگا تب اس کے مال کو مال وراثت کہا جائے گا اور بے حق حق اب اس سے وابستہ ہوگا زندگی میں آپ جو کچھ جہیز دے چکے تھے وہ ایک گفٹ ہے ہبا ہے تحفہ ہے اس کا وراثت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے لیکن بچیوں کو محروم کرنے کا ایک جو ہمارے ہاں ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور خصوصاً مطلب یہ جیسے آپ نے شاید فرمایا پڑھا لکھا طبقہ اور مالدار طبقہ جی ہاں جو زمیندار قسم کا طبقہ ہے وہ حساب کرتے ہیں کہ اگر بیٹی کو دیا تو اتنے مرلے زمین نکل جائے گی دوسرے کے پاس چلی جائے گی جہاں آ... آ جائے گی جامع کوئی... آ جائے گی شاید <laughs> سے قرآن سے شادیاں کرنا اور یہ اس طرح کی واحد چیزیں جو نکلی گی اس کا نتیجہ بالکل ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جی کون سا اور کہاں سے میں محمد فرقان بات کر رہا ہوں لاہور سے جی فرقان بھائی فقین بھائی میں مفتی صاحب سے سوال پوچھنا پوچھیے کہ اگر ہم شہری کھا کے اونچا کہیے کسی سے چھپ کے پوچھ رہے بھائی جی پوچھا, پوچھا بولیے اسلام میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہم شہری کھا کے تو روزے کی نیت کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم پھر غلطی سے یا بھول سے کوئی چیز کھا لیں مگر شہری کا ٹائم ابھی ہو ٹھیک ہے تو کیا ویسے روزہ جائے گا ہمارا بتا ابھی شہری کا وقت باقی ہے ہاں جی ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیت قلب کے پختہ ارادے وہ کہتے ہیں اس لیے فکہ نے فرمایا کہ سہری کھانا بھی اگلے دن کے روزے کی نیت ہے اس لیے اگر آپ سے سوال کریں کہ کیوں کھا رہے ہو تو آپ کہیں گے اس لیے کل کا روزہ رکھنا ہے اس کا مطلب ہے کہ دل میں روزے کا ارادہ موجود ہے تو اگر آپ نے کھا کر روزہ جیسے کے ہم کہتے ہیں بند کر لیا ہم نے لیکن ابھی شہری کا وقت موجود ہے اور آپ مزید کھا رہے ہیں تو یقینی سے بات ہے کہ اگلے دن کے روزے کے تقویت کے لیے آپ کھا رہے ہیں تو اور یہ کھانا وہ قلب میں موجود ارادے کی توفیق ہوگا اس کو اور مضبوط کرے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ٹھیک مفتی صاحب جی آپ کو کچھ فرق کر رہا تھا شہری کے حوالے سے جب روزے فرض ہوئے تھے نا تو اس وقت یہ تھا کہ سونے سے پہلے پہلے جو کھالیا کھالیا چاہے کتنے بجے بھی سوئیں بارہ بجے بھی سوئیں اس کے بعد نہیں کھا سکتا یہ بعد میں ایک صحابی رسول کی وجہ سے ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی باقاعدہ قرآن حکیم میں کہ صبح صادق تک یعنی فجر سے قبل تک جو کھانا چاہو کھاؤ صحیح نیت کر آپ نے لیکن اس کے بعد بھوک لگی ہے یہ کھانا چاہتے ہو پینا چاہتے ہو تو آپ کھا سکتے ہیں صحیح, صحیح اسی سب بیٹا نعمت ہے بیٹی رحمت ہے یہ کہا جاتا ہے کوئی, کوئی روایت میں آتا ہے یا کیا تو کیا فرق کیا ہے نعمت اور رحمت میں مطلب اگر ہم لغوی طور پر دونوں میں فرق کرنا چاہیں دیکھیں نعمت اور رحمت جو ہے وہ میرا خیال ہے اس میں لفظوں کے اعتبار سے تو فرق ہے یا یوں کہہ لیں کہ رحمت کو اگر عام لیتے ہیں تو ساری نعمتیں لفظ رحمت کے ذمن میں آ جاتی ہیں یعنی جو اللہ تبارک وطالعہ کا انعام آپ کو ملتا ہے وہ انعام کسی نہ کسی سبب سے ہوتا ہے اللہ تبارک وطالعہ رحم فرماتا ہے تو انعام ملتا ہے Hmm. تو رحمت عام ہو گیا نعمت اس اعتبار سے خاص ہو گیا صحیح. بہن نے جی بھی فون کیا تھا تو یہ ہماری سوچ کا بہت زیادہ دخل ہے کہ ہم تصور کریں کہ بیٹا زیادہ نعمت ہے یا بیٹی زیادہ نعمت ہے بہرحال بیٹا ہو یا بیٹی ہو کسی چیز کا بھی مطالبہ بیوی سے عورت سے کرنا یہ غلط ہے صحیح. اس لیے کہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے یقیناً آ, آ, بہن جو آپ نے کال کی تھی اٹلی سے غالباً تو یقیناً آپ کی بالکل تشفی ہو گئی ہوگی تسلی ہو گئی ہوگی جس طرح مختار کرام نے بہت تفصیل کے ساتھ جواب دیا اور یہ المیہ ہمارے اس معاشرے کا بنتا جا رہا ہے کہ ہم بیٹیوں کو اتنی فوقیت نہیں دیتے ہیں بلکہ برا جانتے ہیں اور اگر ایک پر دوسری بیٹی ہو جاتی ہے تو پھر بہت تکلیف محسوس کرنے لگتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ بیٹی کیا شرم کا باعث ہے جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ تین یا دو یا ایک اس کی کفالت کے لیے آخال سلاط السلام نے کیسی بشارت عطا فرمائی ہے اگر ہم پھر بھی اس سے بھاگے پھر ہم کون ہیں اور ہم اپنی حقیقت کو سمجھیں ایک کون شامل کرتے ہیں السلام علیکم, علیکم. السّلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم مفتی صاحب کو جی وعلیکم السلام میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اب کہاں سے بات کر رہی بات بات ہیں جی جی فرمائیے جی میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے میرے والد صاحب اجازت نہیں دیتے کہ ہم لوگ قبرستان جائیں ٹھیک ہے لیکن میرے جو شوہر ہیں وہ منع نہیں کرتے تو میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ وہ کسی معلم سے پوچھے یا کسی مفتی سے پتہ کر کے بتائے کہ ہم ایک دفعہ قبرستان جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے بھائی نے پتہ نہیں بتا کیا کہ نہیں کیا اور میں قبرستان گئی بھی باپردہ گئی ही ही ही اور وہاں پہ با بالکل نہیں روئی وغیرہ لیکن وہاں پہ میرے والد صاحب کو پتہ چلا اور انہوں نے ہمیں بہت مطلب ڈانٹا میرے دل میں تب سے یہی ہے کہ پتہ نہیں اس میرے بھائی نے کسی سے پوچھا کہ نہیں یہ گناہ ہے یا میں جا سکتی ہوں یا اس طرح مطلب چلے بہن آپ کو بتاتے ہیں آپ نے بالکل صحیح جگہ فون کر, کر پوچھا ہے آج آپ کو ان ضرور پتہ لگ جائے گا ایکلا اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے جی میں داؤد سعودیہ سے بات کر رہا ہوں جی داود صاحب آ, جی پوچھنا یہ تھا کہ میری بیوی نے کراچی میں جو ہے وہ کھلا عدالت سے لیا ہے اچھا کیا آیا عدالت سے کھلا لینا جو ہے وہ اسلامی شریعت کے اعتبار سے صحیح ہے یا صحیح نہیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی قبرستان والا مسرقل مفتی صاحب نے وضاحت سے اشارہ فرمائی دیا تھا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور سے روکا تھا کیونکہ اس زمانے میں قبور کی سدے وغیرہ کرنے کا رواج تھا یہودیوں کی طرف سے بعد میں متلقن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت محمد فر فرمائی اور خود الفاظ حدیث یہ ہیں کہ پہلے میں تمہیں زیارت قبور سے روکا کرتا تھا اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں کیونکہ قبروں کی زیارت سے عبرت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے اور یہ ایک اصول فقہ اصول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام فرمائیں اور اس میں مرد اور عورت کی تخصیص نہ کریں تو اسے مطلق کلام کہتے ہیں ٹھیک ہے اور مطلق کلام میں پھر دونوں ہی گروپ آ جائیں گے تو گویا کہ مردوں کے بھی اجازت ہے عورتوں کو بھی اجازت ہے لیکن یقین سے بات ہے کہ عورت کے عورت ہونے کی بنا پر یہ اجازت مشروط ہوگی جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر باپردہ نکلتی ہیں اور محرم وغیرہ کوئی ساتھ ہے راستہ پرفتن نہیں ہے تو ان کو بالکل اجازت ہوگی کہ جا کے زیارت کر سکتی ہیں لیکن یہ بھی فقہ کا قول ہے کہ یہ امر مستحب ہے بہتر یہ کہ گھر سے ہی سالے ثواب کریں اچھا ایک اور راستہ پھر مفتی صاحب نے بتایا کہ اگر بالفضو کسی اور ارادے سے جا رہی دار کے پاس یا کوئی بازار وغیرہ جا رہی ہیں اور راستے میں قبرستان آ جاتا ہے تو وہ ضمن رک کر قبر کی زیارت بھی کر سکتی ہیں فاتحہ وغیرہ پڑھ سکتی ہیں ارادن بھی جانا جائز ہے جیسے میں نے عرض کیا ممانا جہاں پر بھی آئے گی وہ مشروط ہوگی کہ اگر عورت بے پردہ نکلتی ہے راستہ پور فتن ہے وہاں جا کے جزا و فضا کرے گی روئے گی پیٹے گی اور ان سب کو بہن نے منع کیا کہ میں با پردہ, پردہ نکلی ہوں اور غیر بنی شوہر کے ساتھ گئی ہیں یا کسی کے محرم کے ساتھ اور وہاں جا کے جزا و فضا نہیں کیا है. تو اس حرج نہیں اور ان چیزوں میں پھر ڈانٹا بٹنا مناسب نہیں مفتی صاحب آج کل کیا کریں گے آج کل کے دور میں تو جو شاپنگ کرنے خواتین نکل رہی ہیں وہ جتنا پردہ کیے ہوتی ہیں اور جتنے کپڑے پہنے ہوتی ہیں تو اس سے تو کم از کم وہ عورت بھی زیادہ جب قبرستان میں جا رہی ہوگی تو زیادہ پردہ کرتے ہوئے جا رہی جائے گی آج کل کیا اس کا حکم ہوگا عورتوں کے حکم اپنی شرائط کے ساتھ ہی مشروط ہوگا اگر باپ پردہ نکل رہی ہیں اور محرم وغیرہ ساتھ ہے اور وہاں جا کے بے دبی کا ارتقاب نہیں کریں گے تو میرا خیال اجازت دینی چاہیے اس لیے کہ اگر آپ عورت کو قبرستان سے روکیں گے تو آپ خوف آخرت کے حصول کا ایک بہت بڑا باپ بند کر رہے ہیں گھر میں رہ کر اسے وہ خوف کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا جو قبروں کی زیارت سے اسے نصرت ورت حاصل ہوگی اس پر تو توجہ کریں گے انشاءاللہ بہتر رہے گا خلا کا جو بھائی نے مسئلہ کہا کہ عورت نے خلا لی جی ہے تو اصل میں عدالت سے خلا کی درستگی کا دعوی اگر اجازت دے تو وقفے کے بعد آپ کو لے لیں مختصر, مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے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 جی بند کر دیے یہ مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ ہمارے بڑے بھائی نے کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ ہلو کون ساب سے جی میں انڈیا سے بول رہا ہوں مدھیہ سے اچھا اچھا جی فرمائیے جی میرے بڑے بھائی نے دو بار اپنی ممی سے بولا طلاق تلاق پھر منہ پھیر کر اپنے فادر سے بولا کہ میں نے طلاق دے دی تو یہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی اچھا دو دفعہ طلاق طلاق کہا جی اس کے بعد اپنے فادر سے منہ پھیر کر بولا کہ طلاق بیبی مین ہے ٹھیک ہے تو طلاق مانی گئی طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی اچھا ٹھیک ہو آپ کو بتاتے ہیں اور کچھ کہنا چاہیں گے جی بس یہ اور یہ میرے استقارے پہ اسی نمبر پر بہت شکریہ کال کرنے کا یہ کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو صادق وعلیکم السلام بھائی میں افضل جہاں بات کر رہی ہوں جی کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں جی ٹھیک ٹھاک کراچی سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے ماشاء سے آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے بہت شکریہ اور سب مہمانوں کو بہت بہت سلام کیا وعلیکم السلام سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاس ایک کمرہ ہے اچھا جیسے میں, میں ہوں ماں میرے بیٹا ہے میرے شوہر ہیں تو ہم لوگ جیسے مغرب کی نماز کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے اچھا تو ایک ہی ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں اور جیسے میں اگر آگے پڑھوں بچے یا شوہر پیچھے پڑھے تو ایسا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو اس کی ترتیب کیا ہوگی وہ بھی صاحب انشاءاللہ شاء آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا راضی ناد شامل کرتے ہیں حافظ غلام مصطفیٰ قادری ہمارے درمیان موجود ہیں اور یہ شرف حاصل کر رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جانے والے لی جار رے ج لے جا جانے والے پھر تمنا زیارت دل بے تر بیچے مدین کا گرمار مدینے والے اللہ سبحان اللہ ماشاء ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے جی ٹھیک جی, ہیں الحمدللہ للہ آپ کال کہاں جی. سے میں لندن سے زفر ادب کر رہا ہوں جی زفر صاحب میں مفتی اکو صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ آپ ضرور کیجئے یہ جی شاد فرمائیے السلام علیکم جی مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا حال ہے مفتی صاحب ٹھیک ہیں آپ جی اللہ کا بہت کرم بہت کرم آ, میں تو آپ کو آج ٹائم یاد کرتا ہوں مفتی اکمل صاحب بڑی چوک سے آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں بہت شکریہ بس تو ابھی میرے سے اتنی خوشی ہے کہ میں خوشی سے بات نہیں کر ہوں کہ آپ سے بات ہوئی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ما خوشی, خوشی, خوشی اور اچھا مفتی صاحب میرے لیے دعا کرنا پلیز جی اللہ جی کا شکر جی ہے سب کچھ اللہ نے دیا ہے لیکن میرے بچے نہیں ہیں اللہ اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو اولاد اچھا. ان شاء اللہ ضرور دعا کریں بہت شکریہ کال کرنے کا بہت شکریہ ایک کالر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے الحمدللہ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں لاہور سے بات کر رہی ہوں میری تین کوشچن ہیں جی بالکل کیجیے میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا جی جی تو جو ان کے والدین ہیں یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں کیا وہ بھی ان کی امت میں شامل ہوں گے اگر ہوں گے تو کس طرح ہوں گے اچھا ٹھیک ہے اور تو دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ نماز چارج کا وقت کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور تیسرا کوشچن یہ ہے کہ جو سنتے مقدہ اور غیر مقدہ ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی بس تفصیل بتا دیں ٹھیک ہے بالکل آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ہمارا ستیشی فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکبر صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور حافظ غلام مصطفی قادری صاحب فون لائن پر آپ کے لیے کھلی ہیں آپ کال کر سکتے ہیں شامل ہو سکتے ہیں اس پروگرام میں ابھی جس طرح ظفر صاحب نے انگلینڈ سے کال کی اور ایک بہت درد چھوڑ گئے اور جو آج بات ہو رہی تھی بیٹیوں کے حوالے سے وہ ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو بیٹیوں پر ناراض ہو جاتے ہیں بیٹیوں کے ہونے پر سر ظفر صاحب کو بھی دیکھیے کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اگر اولاد نہ ہو تو پھر کس بے بسی کے انداز میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے لیکن اولاد نہیں ہے اگر اولاد سے محروم رہتے تو کیا کرتے اولاد ہے اللہ کی نعمت ہے بیٹا تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے اس کی قدر کیجئے اور مفتی صاحب نے جو بات کہی تھی میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ عنوان ہے آج کی اس, اس پروگرام کا آج کی اس بزن کا میں اسے عنوان سمجھتا ہوں کہ جس نے اپنی بیٹیوں کی کفالت کی آقال سلاۃ السلام نے کیسی بشارت عطا فرمائی ہے اس کے لیے ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی, الیکم تسلیم بھائی وعلیکم السلام دبئی سے جاوید بات کر رہا ہوں جی جاوید صاحب ماشاء اللہ آپ جو پروگرام کر رہے ہیں بہت شاندار پروگرام ہے بہت شکریہ یہ سمجھ کہ آپ کے پروگرام کا ہمیں انتظار رہتا ہے رات ہم سوتے نہیں ہیں بڑی نوازش آپ کی اور جو آپ رات میں جو تراویح دکھا رہے ہیں ترجمے کے ساتھ جی جی ماشاء اللہ وہ بہت شاندار پروگرام چلا رہے ہیں بس دعا کریں اللہ اور اسے قبول فرمانے اور ایک سوال ہے آپ سے اضافہ جی جی آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو مفتان اکرام اور ہمارے ناخوا حضرات یہ جوتے پہن کر یہاں بیٹھتے ہیں اس کے بارے میں بتائیے کہ جہاں تک صحیح ہے کیونکہ ہمارے دوستوں سے یہ کل سے بہت بحث چڑی ہوئی ہے اچھا کچھ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ صحیح نہیں ہے اچھا تو برائے مہربانی اس کی وضاحت کر دیں صرف جوتوں پہ ہی ہے نا اتر جی اچھا بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا میں اسی کو لے لیتا ہوں کیونکہ اس میں تھوڑے مجھے بھی ایک دو کال آئی ہیں اور تین لوگوں نے کال کی جی ہاں مسئلہ یہ ہے دیکھیں اس میں بے ادبی کا کوئی پہلو نہیں ہے تفصیل اس میں یہ ہے کہ پہلے دور میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام باقاعدہ جوتیاں پہن کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے باقاعدہ جوتے پہن کر اور استعمالی جوتے پہن کر اچھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے نماز کے دوران نالے پاک کو سائڈ میں رکھ دیا جب فارغ ہوئے تو صحابہ اگر نے پوچھا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا تو فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس دوران نماز آئے انہوں نے بتایا کہ آپ کی جوتی میں کچھ ایسی چیز لگی ہوئی ہے خرابی وغیرہ ہے گندگی ہے کوئی تو میں نے اس لیے نالین اتار دی اس دور میں رواج چلتا رہا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے اور جوتے پہر کے کھڑا ہونا یہ کیسا ہے جو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو توہین اور تحقیر کا دار و مدار ہوتا ہے بعض اوقات تو یہ شریعت کی طرف سے ہمیں بتا دی جاتا ہے کہ یہ توہین ہے اور یہ توقیر ہے وہ تو اس کو تو فالو آپ کو کرنا ہی پڑے گا بعض ادو دور ایسے ہوتے ہیں کہ عرف ایسا عام ہو جاتا ہے اس چیز کا بہت سخت قسم کا اس پر عمل ہوتا ہے کہ وہ ایک جیسے اب ہمارے مسجدوں کے اندر جوتے نہ پہن کر نماز پڑھنا یہ اتنا زیادہ مطلب رائج ہو گیا ہے کہ اب اس کے خلاف اگر آپ کریں گے تو انتشار سے برپا ہوگا حالانکہ بالکل ہے کے غیر استعمالی جوتا پہن کے مسجد میں آپ جا سکتے ہیں تیسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے ذہن سے ایک چیز کو ادب قرار دے دیتے ہیں اپنے ذہن سے اس میں اگر ہم ہم اپنے لیے اس کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اسے دوسرے کے اوپر اپلائی آپ نہیں کر سکتے ہیں اسے دوسرے اگر کوئی عمل کر رہا ہو تو اسے بے دبی قرار نہیں دے سکتے ہیں جیسے مدینہ منورہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کبھی جوتے نہیں پہنتے تھے لیکن کسی صحابی سے ثابت نہیں کہ انہوں نے مدینے میں جوتے اتارے ہوں صحیح بڑے بڑے حتیہ کے اعلی حضرت امام علیہ سنت اللہ لے جو بہت ہی بڑے عشق رسول کہلاتے ہیں انہوں نے بھی جوتے مدینہ منورہ میں پہنے تو بتائیے یہ ادبی ہے کہ نہیں پھر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نعت پڑھتے ہوئے جوتے پہن کے بیٹھے میں ان سے گزارش یہ کرتے ہیں بتائیے آپ اگر کہیں روڈ پہ جا رہے ہیں اور کہیں چل رہی ہے تو آپ جوتے اتارتے ہیں کہ نہیں اتارتے بھائی ادب کا تقاضہ تو یہ کہ جیسے نبی کا نام سنے فوراً جوتا اتار دیجیے تو وہ بھی ادبی کرتی کہ آپ کیوں تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے پاس سے کن چیزوں کچھ چیزوں کو ادب قرار دے کر اور اس کی روشنی میں لوگوں کی ادبی اور بے ادبی کو دیکھنا شروع کر دیں گے تو اس سے بہت ہی بگاڑ پیدا ہوگا انتشار پیدا ہوگا صحیح. میں اس کی ادب سے اور مثال دیتا ہوں کسی نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے سوال کیا کہ اس طرف کابت اللہ ہے صحیح. اس طرف مدینہ منورہ ہے صحیح. اس طرف سے غوث اعظم کا مزار ہے تو ہم استنجا کس طرف رخ کر کے کریں صحیح تو آل حضرت نے جواب میں لکھا ہے کہ اگر آپ یہی ادب رکھیں گے صحیح. کہ کسی بزرگ شخصیت کی طرف مزار کی طرف رخ کر کے استنجا وغیرہ نہ کریں تو مجھے بتائیں کہ کس سمت میں مزار نہیں ہے صحیح. ہر سمت, سمت میں ہے تو فرمایا کہ بس جہاں شریعت نے ادب قرار دیا اسی کا پہتیاد احتیاط کریں اور وہ جانب قبلہ کی احتیاط ہے باقی جس طرح رخ کر کے آپ نماز پڑھیں تو اب جوتی پہ آبجیکشن کرنے والے سے میں دائرہ ادب میں رہ کے پوچھتا ہوں کہ آج استنجا خانے میں پورا سطر کھول دیتے ہیں اور مختلف مقامات کو علی کرام کے مزار ہیں تو وہ بے ہے کہ نہیں ہے اب اگر ہم اس طریقے سے ادب کو مسلط کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ذہن سے بنا کر تو بہت زیادہ خرابی لازم آئے گی صحیح بعض اوقات دیکھیں کہ نبی کریم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ بہت سارے عمل جان بوجھ کے کیا کرتے تھے تعلیم امت کے لیے میری بھی عادت ہے میں کرتے پہنتا ہوں میرا ایک موڈ ہے اپنا ڈیزائن والے پہنتا ہوں سب کچھ اس لیے کہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی علم دین کی طرف آتا ہے تو وقار علم صرف صاد... اس طرح نہیں ہے کہ آپ ایک عام سے کپڑے پہن کے بیٹھ جائیں تو وقار ہے hmm. اور اس کے علاوہ وقار زائل ہو جائے گا hmm. یا شریعت نے نعمت کے اظہار کو منع کیا ہے so. بالکل ظاہر ہے کیا ہے اس طرح جوتے پہ اتار بھی سکتا ہوں میں لیکن میرا قدن پہن کے میں اسی لیے بیٹھا ہوں کہ ٹھیک ہے لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا یہ so. so. ہر چیز بے بھی نہیں ہوتی لیکن لیکن اس کا دار و مدار جو ہے وہ شریعت پر ہے یا عرف پر ہے اور عرف میں جو داروں مدار ہوتا ہے وہ ایک عالمی انڈیکیٹ کر سکتا ہے کہ ہاں ابھی ایک اتنے بڑے پیمانے پر ایک عرف بن چکا ہے کہ اس کو فالو کرنا لازم ہے یا نہیں ہے اس میں بےدبی کا کوئی پہلو نہیں ہے اور کسی کو ہمارے جملوں سے اگر کوئی مطلب تنقیدی بو آئی ہو تو برا بھی محسوس نہ کریں میرا مقصد صرف سمجھانا ہے تو اس میں بےدبی کا کوئی پہلو نہیں ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سنتے ہوئے جوتے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن اگر کوئی نہیں اتارتا تو اس کو ہم بے قرار نہیں دے سکتے صحیح تاظیم یقیناً مطلوب اب آپ کی تشفی ہو گئی ہوگی دو تین کالز مجھے بھی آئیں اور میں بھی کچھ تھوڑا سا مطلب اس چیز پر سوچ رہا تھا لیکن مفتی صاحب کی گفتگو سے بالکل کلیئر ہو گیا اور صاف شفاف ہو گیا معاملہ تو یقیناً اب آپ بھی اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے اور دیکھتے ہیں کال ہمارے ساتھ اور ہے السلام علیکم السلام علیکم السّلام علیکم مجھے مفتی صاحب سے بات کر बात ہے وعلیکم السلام کہاں سے بات کر رہی ہیں میں سعودی عرب سے بات کر رہی ہوں میں سعودی عرب سے بات کر رہی ہوں سوال کیجیے میرا یہ سوال ہے اگر ہمارے پاس حرام پیسے ہیں آپ کی آواز آ رہی ہے بالکل سوال کیجیے اگر ہمارے پاس حرام بیسے ہیں اگر ہم سے کوئی ادھار مانگتا ہے آپ کے پیچھے ٹیلی ویژن چل رہا ہے میرے مجھ سے ریسیور پر بات کیجیے جی جی اگر ہمارے پاس حرام بیسے ہیں اور ہم سے کوئی ادھار مانگ رہا ہے اور وہ جب ہمیں واپس کرتا ہے اپنی جائز کمائیے سے تو تب بھی حرام کھلائیں گے ہمارے لیے اچھا ٹھیک ہے بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں لاہور ہے میرا سوال یہ ہے کہ پانچ بچوں کا میں باپ ہوں اور میری وائف جو ہے نا ہے آیا اسلام میں واشنگ کی یہ واشنگ کے بارے کی اجازت ہے کہ نہیں اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا اسی تو خلا کا مسئلہ عرض کیا تھا بھائی نے پوچھا تھا تو اس کا جواب میں تفصیل سے نہیں دوں گا کیونکہ بہت لمبی اس میں تفصیل ہے خلا بعض صورتوں میں بالکل جائز ہوتا ہے اور عدالت کا نافذ کردہ خلا نافذ ہوتا ہے بعض صورتوں میں نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں وہ وجہ پتہ چلے وہ سبب پتا چلے جس کی وجہ پر عورت نے خلا کا دعویٰ کیا ہے ٹھیک ہے <coughs> تو وہ سبب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شریعت اس کو ایکسپٹ کر کے اور عدالت کی یہ نافذ کردہ طلاق کو نافذ مانتی ہے تو وہ پہلے وجہ بتا دیں گے تو انشاءاللہ تفصیل سے بات ہو سکتی ہے سوال بڑا مبہم ہے اور اس کی صورتیں بہت ساری ہیں بیان کروں گا بہت ٹائم لگ جائے گا صحیح ایک مختصر سب وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں شامتے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکبل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب سوالوں کے جواب ہم لے رہے تھے بہت سے سوال اکٹھے ہو گئے ہیں جی مفتی صاحب ایک سوال کیا تھا کہ بڑے بھائی نے بیوی سے کہا طلاق طلاق اور پھر دوسری طرف رک کر کے کہا کہ میں نے بیوی کو طلاق دے دی یہ بہت ہی توجہ سے بات سماج فرمائیے گا کہ جب زوجہ کو طلاق دی جاتی ہے تو اس طلاق میں زوجہ کی طرف نسبت بھی شرط ہے ٹھیک ہے میں نے تجھے طلاق دی یا نام لے کر کہے کے کہ طلاق دی اگر صرف یہ بولا طلاق طلاق تو اس میں عورت کی طرف نسبت نظر نہیں آ رہی हुँ. اب اس میں اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی जी. لیکن دیکھا جائے گا کہ وہاں پہ کوئی ایسا قرینہ کوئی ایسی علامت ہے کہ بیوی کو ہی طلاق دی تھی हुँ. مثلا طلاق کی بات چل رہی تھی عورت نے کہا مجھے طلاق دے دو نے کہا اچھا طلاق طلاق اب نسبت اب بھی نہیں ہے لیکن بیوی کا مطالبہ اس پہ قرینہ اور علامت بتا رہا ہے کہ آپ کو سباق بتا رہا ہے تو اگر تو نسبت نہ ہو کوئی کرینہ بھی نہ ہو تو طلاق واقف نہیں ہوگی जी. اگر کرینہ موجود ہے تو اب بھی شوہر کو اختیارے کو انکار کر سکتا ہے بشرطے کی دل بش کی نیت نہ ہو یعنی مجھ سے پوچھے گا آپ قسم کھائیے آپ زوجوں کو طلاق دے دیتے ویسے طلاق طلاق بولا ہے हی. اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ خدائی قسم زوجو کو طلاق دینا میرا مقصد تھا ہی نہیں हی. تو ان الفاظ کی ادائیگی کے باوجود اس کے قول کو مانا جائے گا قرینے کے اوپر تو اگر تو ایسی صورت حال ہے کہ شوہر نے صرف طلاق طلاق کہا اور طلاق دینے کا ارادہ نہیں تھا بقسم وہ کہتا ہے تو طلاق بالکل واقع نہیں ہوئے ٹھیک اور اگر مطالبہ طلاق بھی نہیں تھا قرینہ بھی نہیں تھا اور نسبت بھی نہیں ہے تو بالکل بھی واقع نہیں ہوئی اب قسم کھلوانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہاں کہ شوہر خود کہتا ہے کہ میں نے واقع طلاق کا کی ارادہ کیا تھا تو اس سے دو طلاقیں واقع ہو گئیں اور تیسرے والے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس نے بولا میں نے اسے اس طلاق دے دی زور کے باقاعدہ دا اور نام لے کر یا نسبت کر کے کہہ رہا ہے تو تیسری ہو گئی تو اگر تو پہلی دو ان شرائط کے ساتھ مان لی جائیں تو تیسری مل کر یہ تین طلاقیں واقع ہو گئیں اور حرمتیں مغلذ ثابت ہو جائے گی اگر ہماری بتائی ہوئی تفصیل کے مطابق پہلی دو واقع نہیں ہوئیں تو صرف ایک واقع ہوئی پہلے دو لفظ لے گئے یہ ایک, ایک پوچھا تھا م... آ... انہوں نے کہ ابارشن کے مسئلے کے بارے میں اس میں بتایا تو بیچ میں اس حساب بھی انشاءاللہ شاء فرمائیں گے اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ضرورت شرعیہ اگر متحقق ہو تو یہ فیل چار ماہ سے پہلے پہلے جائز ہوتا ہے ٹھیک چار ماہ کے بعد صرف اس صورت میں جائز ہوگا جب عورت کی زندگی کو لازم خطرہ ہو جائے ڈاکٹر کہیں گے کہ اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو عورت ضرور مر جائے گی اتنا ان کو یقین کامل ہو تو چار ماہ بعد بھی یہ ہو سکتا ہے ورنہ چار ماہ پہلے اگر واقعی سخت ضرورت ہو تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں اب سخت ضرورت کیا ہے اس میں چند چیزیں آتی ہیں مثلا ماں کی موت کا اندیشہ ہے اتنا قوی یقین نہیں لیکن زیادہ اندیشہ ایسی بات کا ہے یا پھر بچے پہلے ہی بہت چھوٹے سے ہیں اور ایک اور بچہ ہے زوری بہت زیادہ زیادہ ہے کمزور بچہ پیدا ہوگا اتحاج ہونے کا اندیشہ ہے اس کے یا جو پہلے والا بچہ اس کی نشو و میں واضح فرق پڑ جائے گا یا پہلے کثیر بچے ہیں اور تربیت میں بہت زیادہ دشواری پیدا ہوگی تو ایسی صورتوں میں یہ کروانا جائز ہے اور اگر یہ سوچا کہ پہلے اتنے ایک اور اللہ نے دے دیا یہ کہاں سے آ گیا یہ کیا مصیبت ہے بچے تو مصیبت ہوتے ہیں ان کو بھی سنبھالنا پڑے گا کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے اگر ان نیتوں کے ساتھ کیا تو پھر یہ حرام ہوتا ہے صحیح ٹھیک ایک کالج شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام میں مظفر قادری بول رہا ہوں انڈیا انڈونیپ سے جی مظفر صاحب سے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ بہت اچھا ہوں آپ کی دور سے مجھے یہ پوچھنا نماز تراویح میں جو صورت ہے ترقی پڑھنا مستعجی بھیا اگر ترتیب چل جائے تو کیا ہے اچھا ترتیب جی ٹھیک ہے اور کچھ کہنا چاہیں گے بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام تسلیم صاحب آپ کا بحبت سلام اور مفتی صاحبان کو بھی اور ناخوان صاحب کو بھی وعلیکم السلام مجھے صاحب میرا ایک سوال ہے میں ڈاکٹر حارف بات کر رہا ہوں لاہور سے جی ڈاکٹر صاحب Uh, میرا سوال یہ ہے کہ جہاں پہ میں جاب کرتا ہوں وہاں پہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی داڑھی کو چھوٹا کروا لیں مطلب کہ آپ اس کو کچھ ٹریم کروا لیجئے اور مطلب کہ جہاں تک اگر کسی بندے نے داڑھی کو نہیں رکھی ہوئی اس کو میں کچھ نہیں کہہ رہا لیکن جس نے رکھی ہوئی ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی چھوٹی کروا لیں یا کٹوا لیں تو اب ایسے ہی سوتے مجھے کیا کرنا چاہیے اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ ابھی اپنے بوشن کے بارے میں بات ہوئی تھی لیکن جو ریالٹی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر چار مہینے سے پہلے والی جو فریکوینسی ہے اباشن کروانے کی وہ کافی زیادہ ہے اچھا کتنا پرسنٹ ہوگا تقریبا مطلب کہ وہ اتنا زیادہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک, ایک منتھ کے اندر پانچ سے چھ سو تو آرام سے ہو جاتی ہیں ایک شہر کے اندر نہیں نہیں مطلب ہاں ٹھیک ہے جی تو میرا یہ سوال تھا کہ اگر تو اگر ہم اس کو اس کیٹیگری میں رکھیں گے ہم یہ بچوں کو زندہ دفنا دیتے تھے کیا بچوں کو مارنے کی کیٹیگری میں آئے گا یا پھر اس کا گنا کچھ کم ہوئے یا پھر اسی کی نوعیت کا ہوئے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سرپرو سے سوال ہے ہمارا یہ اگر عید الفطر کے بعد عمرہ ادا کیا جائے تو کیا واجب ہو جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا سوال بہن نے یہ کیا کہ ایک ہی کمرہ ہے اسی میں رہائش ہے اسی میں نماز پڑھتے ہیں والد بھی ہیں والدہ بھی ہیں بیٹے بھی ہیں شہر بھی ہے جب سے نہیں پڑھتے پڑھتے ہیں اس لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ پڑھ سکتے ہیں چونکہ جماعت نہیں ہے عورت آگے بھی ہو تب ہاں جماعت میں یہ منع ہوتا ہے کہ عورت آگے نماز پڑھ رہی ہو اور پیچھے جو ہے وہ غیر محرم ہو دوسرا یہ مسئلہ تھا کہ سنت موقع اور غیر موقع کے درمیان فرق پوچھا تھا تو سنت موقع کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ سنت جس کے لیے تعقیب کی گئی ہو غیر مقدع جس کے لیے تاکید نہ کی گئی ہو تاکد کی گئی ہوں سنت موقع یہ واجب سے قریب تر ہوتی ہیں اس کا ترک گناہ ہوتا ہے غیر موقع چونکہ تاکید نہیں کی گئی ہے اس لیے اس کا کبھی کبھار تو ترک گناہ نہیں لیکن مسلسل ترک کرنا یہ گنا ہوتا ہے البتہ یہ نفل سے قریب ہوتی ہیں رہا یہ کہ غیر موقع چونکہ نفل سے قریب ہے اس لیے اس کے اندر تیسری رکعت میں سنا پڑی جاتی ہے درود پاک پڑھا جاتا ہے دوسری رکعت کے اندر اتحیات کے بعد جبکہ موقدہ کے اندر ایسا نہیں پڑا جاتا ہے ایک سوال بہن نے یہ بھی کیا کہ ادھار دیا تھا کسی کو حرام پہ سے پھر اس نے اسی ادھار کو لوٹایا اور اس نے اپنی حلال کی کمائی سے لوٹایا تو کیا وہ حلال ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کہ حرام کو حلال کرنے کے لیے کوئی ایسی مشین ایجاد ہوئی ہو یا آپ قرضہ دے دیں تو وہ پھر واپس لوٹا ہے تو حلال ہو جائے ایسا نہیں ہے جو حرام ہے وہ حرام رہے گا لائے مشین میں ڈالا مجر... نکلا حلال ہو گیا تو ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ پتا ہے کہ یہ حرام مال کہاں سے آیا یعنی کسی کا حق تلف کیا تھا تو اس کو واپس کر دے نہیں پتا تو پھر اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرتے ہیں جیسے پوچھا تھا کہ والدین رسول جو ہیں اس سرکار کی امت میں داخل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اس میں ایک روایت تو یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے اپنے والدین کو باقاعدہ وہ زندہ ہوئے اور ان کو کلیمہ پڑھایا یہ ایک روایت ہے اگر یہ مان لی جائے تو پھر تو یہ امت میں داخل ہو سکتے ہیں باقاعدہ امت ایجابت میں اگر یہ اس سے پہلے یہ اگر روایت نہ مانی جائے تو چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تشریف لے گئے ہیں تو امت میں داخل نہیں ہوں گے اب جو جتنے نبی کریم کے اعلان نبوت کے بعد جو لوگ ہیں وہ سرکار کی باقاعدہ امت میں شمار ہوں گے اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں امت دعوت امت ایجابت جس نے دعوت قبول کر لی اس کو امت اجابت کہتے ہیں اور جن کو صرف دعوت پہنچی ہے وہ قبول کر نہیں کر رہے ہیں اسے امت دعوت کہا جاتا ہے جیسے یہود نسارہ وغیرہ چارج کے وقت کے بارے میں بہن نے پوچھا جب سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے تو اس کے بیس منٹ بعد تک تو کوئی نماز جائز نہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد سورج پہ اتنی کم روشنی ہوتی ہے کہ آپ نگاہ ٹکا سکتے ہیں हुँ. تو اشراک کا وقت شروع ہوتا ہے اور جب اتنا زیادہ اس میں تیزی آ جائے کہ آپ نگاہ سورج پہ نہ جما سکیں اب چاش کا وقت شروع ہوا थीक. اور یہ رہتا ہے زوال کے وقت تک ٹھیک ایک سوال